بسم اللہ الرحمن الرحیم روزنامہ خبریں کے نام آج کل روزنامہ خبریں دھڑا دھڑ ایسے مضامین کالم اور خبریں شائع کر رہا ہے جو جہاد کشمیر اور اسلامی جماعتوں کے خلاف تخریبی اور زہریلے مواد سے بھرپور ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب اخبار کے اپنے کالم نویس اس موضوع پر نہیں لکھتے تو کسی اور اخبار میں شائع شدہ جہاد مخالف مضمون چھاپ دیا جاتا ہے بندہ ان دنوں جیل میں دو اخبارات منگواتا ہے ایک نوائے وقت جس کے ذریعے عام حالات اور عوامی خیالات معلوم ہوتے ہیں دوسرا خبریں جس کے ذریعے حکومت کا قبلہ اور موقف سمجھنے میں مدد ملتی ہے محترم ضیاء شاہد صاحب کو اپنی جانبداری حق گوئی انصاف پسندی اور ظلم کے خلاف جد و جہد پر فخر ہے مگر وہ جس تیزی سے اسلام دشمنی کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا ان کے مخالفوں کے علاوہ کسی کو اندازہ نہیں تھا بھارتی فنکاروں کے ثقافتی شو ہوں یا فلمی کلچر کا دفاع طالبان کی مخالفت ہو یا اسلام پسندی کے خلاف محاذ آج کل ضیاء شاہد صاحب آگے آگے نظر آتے ہیں اور اب ان کے بیٹے بھی ان کے ہم مشن اور شریک سفر بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو اسی طرح ہستا کھیلتا رکھے مگر ظاہری آثار اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھ لیتے ہیں اور اپنے رب کی بغاوت کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں ان کی خوشیاں عارضی اور منزل کھوٹی ہوتی ہے اور وہ ظلم کی تائید اور حمایت کرتے کرتے ایک دن خود اس ظلم کا نوالہ بن جاتے ہیں مجھے ضیاء شاہد صاحب سے اتنی ہی ہمدردی ہے جتنی انہیں مجھ سے دشمنی ہے میں ان کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہوں مگر وہ جس انداز سے اپنے اخبار کی فاسکانہ سالگرہ مناتے ہیں جس طرح سے فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے والے شو منعقد کراتے ہیں جس طرح سے امریکی مظالم کی تائید و حمایت کرتے ہیں اور جس طرح سے آج کل کشمیر کے مظلوم مجاہدین کو چھرے گھونپ رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے یا اللہ مسلمانوں کے باصلیت اور باسباب افراد کو اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما تاکہ ان کی صلاحیت اور اسباب ان کے لیے تیرے دربار میں شرمندگی کا نہیں بلکہ کامیابی کا ذریعہ بنے